اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونسلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والهكم اله واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم یا الا اللّہ تفلحون صدق اللّہ صدق رسول نبی الکریم معزز و محترم ساتھیوں بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ و وبرکاتہ آج میں اس درس میں آپ سے مسئلہ اور عقیدۂ توحید کے بارے میں مخاطب ہوں توحید اسلامی وجود میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے توحید کا ایک ایک جز شیر رکھ کی حیثیت سے ہمارے ایمان کے وجود میں موجود ہے کسی ایک جز کا نقصان کامل ایمان کی تباہی کا نقصان اور اس نقصان کے ہونے کا یقینی امر ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل تیرہ سال تک مکہ کی گلیوں میں بصیرت و حکمت کے ساتھ مسئلہ توحید کو واضح فرمایا اس کلمہ توحید کو بلند کرنے کی پاداش میں ہر طرح اور ہر طرز کے ظلم و ستم کو برداشت کیا آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان لا الہ الا اللہ مشرقین پر اس قدر گرا کیوں گزرا صرف اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں ان کے معبودان باطلہ کا انکار موجود تھا صرف یہی وجہ تھی ہرگز نہیں صرف اس لیے کہ ایک ہی الہ کی عبادت کی دعوت اس میں پنہاں تھی ہرگز نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ کلمہ جو عربی زبان میں ہے اس کلمے کو سمجھنا اہل عرب کے لیے قطع مشکل نہیں تھا کیونکہ خود اہل عرب عربی کی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے تمام کمالات سے بخوبیا تھے وہ لا اور اللہ کے باہمی تعلق اور باہم جڑے ہونے سے اس پیغام کو بہو بخوبی سمجھ گئے جو انہیں دیا جانا مقصود تھا وہ سمجھ گئے کہ یہ کلمہ ہم سے ہمارے معبودان باطلہ چھین رہا ہے اور وہیں ہماری خود انسانوں پر انسانوں پر بنائی گئی انسانی حکومتوں کا انکار کر کے خدائے واحد کی حکمیت کا اقرار ہم سے لے رہا ہے کیونکہ اسی کلمہ طیبہ سے عرب معاشرے کی وڈیرا شائی اور جگیرداری بھی چیلنج ہو رہی تھی آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اشتعال و غصہ عرب کے اس سرداروں, سردارانہ نظام اور اس کے وابستہ افراد کے ہاں نظر آیا عرب کے سردار اس وقت کے عرب کے حاکم سیخ پا ہو گئے کلمہ سنتے کیونکہ وہ اس عرب کے معاشرے پر حاکمیت کے انسانی تصور کی علامت تھے اور کلمہ اسی انسانی تصور کی حاکمیت, انسانی تصور کی حاکمیت کو توڑنے آیا تھا انہیں لا الہ الا اللہ سے صرف ان کی عدالتیں ٹوٹتی محسوس نہ ہوئی ان کی سرداری ٹوٹتی محسوس نہ ہوئی اور صرف لا الہ الا اللہ سے صرف ان کے لات و کے بت ہی خطرے میں محسوس نہ ہوئے بلکہ انسانی حاکمیت کے تصور کا بت بھی انہیں لا الہ الا اللہ کی ضرب میں پاش پاشن گرامی کر ایک طرف مکہ کی سرزمین پر مشرکانہ عبادات پر یہ دعوت بجلی بن کر گری تو دوسری طرف یہ دعوت مشرکانہ حاکمیت کے تصور پر سائے کا ربانی بن گئی اس لیے مکی دور کی جہادت پوری قوت کے ساتھ اس دعوت کو دبانے اور دبوچنے کے لیے متحرک ہو گئی مگر دوسری طرف ویلائی کے ذریعے سے توحید دعوت توحید کا مکمل دعوت توحید مکمل تکرار کے ساتھ جاری رکھی اور ایسا تیرہ سال تک ہوتا رہا لیکن اس دعوت توحید میں مکمل تکرار تھی ہر مرتبہ ایک نئے اسلوب اور الگ پیرائے میں توحید کو بیان کر کے اس مسئلے کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی اور انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا یا یو حل انسان انسانوں کو مخاطب کیا گیا تاکہ علاقے ادوار قوم کی دعوت کی بجائے غیر محدود دعوت توحید کا ڈنکا بد اٹھے جو روح زمین کے تمام حصوں تمام ادوار تمام اقوام کو برابر مخاطب کرے کیونکہ انسانی زندگی کے تمام عوامل دنیا و آخرت حال و ماضی و مستقبل کے تمام پہلوؤں کا بگلنا بگڑنا اسی دعوت توحید اور عقیدہ توحید کے ساتھ جڑا ہوا یہ ہے وہ بنیادی اور اصل مسئلہ جس سے انسانی زندگی کی بقا و فلاح کا دار و مدار ہے اور اسی پر دار و مدار رہے گا اس لیے مکی زندگی کے کامل تیرہ سال اسی مسئلے کی تمام جہتوں کو اجاگر کرتے گزرے کیونکہ بقیہ انسانی زندگی کے تمام تقاضے اسی اصل عقید توحید کی جزیات سے جزیات عقیدہ عقید توحید کے ساتھ جڑے یا اسی مسئلے کے مسئلہ توحید کے تابع ہیں جو کچھ بھی ایک صاحب ایمان کی زندگی کا قولی فعلی زندگی کا جو بھی حصہ ہے وہ اسی مسئلہ توحید کے ساتھ اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا تعلق ہے اسی کے ساتھ اس کی قبولیت عدم قبولیت جڑی ہوئی قرآن مجید نے کامل تیرہ سال تک اسی مسئلے کو اپنی دعوت کا مدار بنائے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کامل تیرہ سال تک اسی مسئلہ توحید کو اپنی دعوت کا مرکزی نقطہ محاوری نقطہ بنائے رکھا کسی فروئی مسئلے اور زم، زمنی معاملات کو کہری توجہ نہیں دی کیونکہ زمیر و قلب شاعر و مناسق معاملات و عبادات معیشت و معاشرت تہذیب و ثقافت مال و دولت عدالت و قضاء روح و جسم پر خدائی حاکمیت کے مسئلے کو ازبر کروانا تھا ہر معاملے میں خدا کی حاکمیت خدا کی توحید کو انسانوں کے دماغوں پر راسخ کرنا تھا اور جس معاشرے میں یہ دعوت دی جا رہی تھی اس معاشرے سے لے کر روز معاشر تک یہ پورا اقتدار قبیلی سرداروں کامرا حکام سے چھین کر صرف اور صرف خدائے واحد اللہ واحد الم یغل کے ہاتھ دینا تھا کہ بس ہم عقیدوی طور پر اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ اسے عقیدوی طور پہ ماننا تھا کہ جو کچھ بھی ہے یہی ہے اور ہمیں اپنے اپنا سر رب العالمین کی ذات کے سامنے سر لگو کرنا تھا سر خم تسلیم ہونا تھا یہی وہ مشکل مرحلہ تھا دوستو جو انقلاب محمدی برپا کر رہا تھا اور یہی وہ مشکل مرحلہ تھا جب جماعت محمد تیار کی جا رہی تھی اور یہی وہ مشکل مرحلہ تھا جب تہذیب اسلامی کی اٹھان ہو رہی تھی یہاں سے مسئلہ توحید و الوحیت اور الوحیت و عبودیت کے باہمی تعلق کی کلی حدود کو بھی اسی مسئلہ توحید اور اسی دعوت کے ذریعے ظاہر کیا جا رہا ہے انسان اور کائنات اور خالق کائنات انسان اور کائنات نمبر تین اور خالق کائنات کے باہمی تعلق و معاملات کو تمام تر تمام تر تعلقات کو توحید کی روشنی اور اسی عقیدے کے چراغ سے توحید کی روشنی دینا مقصود تھی اسی سے ہی رہنمائی ہونا مقصود تھی رہنمائی کرنا مقصود تھی اسلام نے آتے ہی حالت غربت میں اور ہر طرف جہاں تین سو ساٹھ بت گھر لیے گئے جہاں ہر شخص اپنی ربوبیت کا دعوے دار ہے جہاں ہر ایک سردار خود حاکم بنا بیٹھا ہے اس وقت وقت یوں کہہ لیجیے حالت غربت میں انکار کرتا تھا لا اللہ کا اعلان دنیاوی انسانی اقتدار کے خلاف الم بغاوت تھا لا اللہ مکہ کے معاشرے میں اسے بغاوت سمجھا گیا کہ بس سیدھی سیدھی بغاوت ہو گئی ہمارے خلاف اس توحید کی دعوت یا جسے مکہ کا معاشرہ الم بغاوت سمجھ رہا تھا اس علم بغاوت کے سائے میں انسانی عقلوں سے اخذ کردہ قوانین اور خواہشات کی تکمیل میں بنائے گئے نظاموں سے انحراف کا پورا, پورا پورا پیغام دیا جا رہا تھا انحراف تمام ان تمام ان کی پوری دعوت اس توید میں پناتی جو اپنے خدائی کے پندار میں مبتلا ہو کر انسانی ذلت اور رسوائیوں سے لذتیں حاصل کرتے تھے یہ جو پورا نظام ہے پورا معاشرہ ہے جو دین سے ہٹ ہے سچی بات یہ ہے سمجھ لیجئے کہ یہ انسانی ذلت اور رسوائی سے اس اسلام سے ہٹ کر نظاموں میں تمام بنائے گئے خدا تمام بنائے گئے حاکم انسانوں کی ذلتوں سے لذتیں حاصل کرتے تھے۔ دوستو پیغام لا الہ تمام خود ساختہ نظاموں ان کے جہلی پیشواؤں کے لیے چینج تھا عرب اپنی زبان کے نشے بخوبی سمجھتے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے وہ سمجھ گئے کہ لا الہ اللہ کی دعوت کیا انقلاب برپا کرنے والی ہے لہذا پوری قوت سے مل کر وہ رسول خدا کے راستے کی دیوار بن گئے سوال یہ ہے کہ مکہ جیسے کمزور معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سادے کو امین دائی کے پاس قوم کو قریب کرنے کے لیے اور اپنی قیدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے اور بھی راستے ہوتے تھے رسول اللہ ان راستوں کو اختیار کرتے رہا دعوت پہلے لوگوں کو قریب کرتے لوگوں کو قریب کرنے کے بعد ہم جو دعوت کے اسلوب ہمارے ہاں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جاہلیت کے معاشرے میں جو دعوت دے رہے تھے اس کو سلوب بالکل مختلف تھے اگر رسول اللہ چاہتے تو حالات اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ پہلے لوگوں کو قریب کیا جائے قریب کرنے کے مختلف طریقے تھے جیسے حجر اسود کے نصب کرنے کا متنازع مسئلہ آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر سے حل کروایا گیا تھا رسول خدا اولین اسی کردار سے آگے بڑھتے ان کے تنازعات میں منصب بن جاتے رسول خدا عربوں کو قومیت کے نام پر اپنی طرح متوجہ کرتے یمن جو اہل فارس کے زیر نگین تھا شام رومیوں زیر سایہ عرب حکومت انتظام وہاں سنبھالے ہوئے تھی یعنی شام بھی بالواسطہ رومیوں کے زیر تسلط تھا عربوں کے پاس تھا کیا صرف چند خشک صحرا اور صرف چند خوشک علاقے ان عرب سرداروں کو احساس دلاتے ان عرب سرداروں کو احساس دلاتے کہ سارا عرب تو غیر قومیں لے چکی ہیں تم آؤ اپنے علاقوں کی جنگ لڑو انہیں بہنی جنگوں سے نکال کر کسی ایک نعرے پر اکٹھا کر لیتے عرب کی آزادی کا نعرہ لگاتے جب سب عرب جمع ہو جاتے رسول خدا ایک حکومت کیمپ کر لیتے انسانوں کو قومیت کے راستے سے اپنے ماتحت کرتے پھر ان ماتحت قوموں کو اللہ کے زیر نگین کر دیتے قربانیوں کا یہ لا زوال راستہ اختیار نہ پڑ، کرنا پڑتا مگر ظاہر ہے اللہ کے معاشبہ ہر حاکمیت کا تصور باطل ہے ہر حاکمیت کا تصور تعبوت ہے رسول رسول اللہ کو اللہ نے واضح طور پر سچائی و حقان حقانیت کا راستہ دیا جو یہ سمجھا رہا تھا کہ کبھی باطل راستوں سے اللہ کی توحید و حاکمیت کے پرچم نہیں لہرائے جا سکتے توحید کا عقیدہ جس طرح اٹل اور صاف ہے تو کی دعوت کا سلوک بھی اسی قدر صاف و شفاف اور اٹل ہے عرب قومیت کے نام پر لوگوں کو روم و فارس کی, قوتوں کی اقتدار سے نجات حاصل ہو جاتی مگر یاد رکھو اس نقطے کو ذہن میں رکھنا قومیت کے نام پر ایک اور بت قومیت کے نام پر ایک اور, اور بت طاقتور ہو چکا ہوتا اللہ پاک نے قرمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر روم و فارس عرب و عجم کے جس یقینی قومی ایجنڈے کو تشکیل دینا تھا وہ قومیت کے نام پر اٹھائے گئے ناروں سے پہلے ہی دم توڑ جاتا توحید, توحید و رسالت کو یاد رکھنا ہوگا عقائد کی دعوت ملاوٹ کے تھڑوں پر بیٹھ کر جاری نہیں رکھی جا سکتی آئیے پھر اسی طرف اجیا میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے اختیار نہیں کیے دوسری چیز انہیں ایام میں جن ایام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید کے مقابل سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اگر حضور چاہتے تو انہیں ایام کے حالات عرب کے طبقاتی اور جاگیردارانہ تقسیم کو سامنے رکھ کر اقتصادی اور جاگیردارانہ مسئلے کو عوامی حمایت کے لیے اجاگر فرماتے عرب کے عوام عام عوام ان جاگیرداروں سے نہایت تنگ تھے اقتصادی مسائل سے پریشان تھے اس طرح عرب معاشرہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور صحت مندانہ نظام سے یکثر تہی یک دمن تھا ایک قلیل گروہ کے ہاتھ دولت و تجارت کی مکمل چابیاں تھیں یہی وہ گروہ تھا جو سودی کاروبار کے ذریعے سے جائیدادیں اور اموال کے ڈھیر لگا رہا تھا اور ذہنی معاشرے کے ان جاگیرداروں کا سرمایہ برابر بڑھتا اور پھیلتا جا جا رہا تھا دوسری طرف غریب غربت کی چکی میں پس رہا تھا معاملہ یہیں پر ختم نہیں تھا بلکہ یہی دولت مند عزت کے اجارا دار بھی تھے لوگوں کی غربت پر ایک عذاب یہ بھی تھا یہی جاگیردار ان کی عزت کا کھلواڑ کرتے اس صورت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت کے منصفانہ نعرے کی تقسیم کا نعرہ لگاتے اور غرب تو غربا کی تمام تر حمایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں سمٹ آتی اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جڑ جاتی ایک قلیل گروہ ایک قلیل گروہ کے علاوہ جو دولت کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا باقی تمام عرب رسول خدا کے سائے عاطفت و محبت کو قبول کرتے مگر رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو یہ راستہ بھی نہیں بتایا نہ یہ راستہ دیا علیم و قبیر رب جانتا تھا کہ جب عقیدہ کے مضبوط جھنڈے کے نیچے قوم آ جائے گی تو جزوی مسائل خود بخود حل کے چلے جائے رب العالمین جانتے تھے کہ معاشرے میں انصاف کے تمام راستے ہم اگیر نظریہ اسلام کی کوک سے جنم لیں گے جو شخص اپنے تمام خیر و شر عبادات و معاملات اقتدار و اختیار کا مالک رب واہد شریک کو بنا چکا ہو اس کے لیے مال و جائیداد کو صدقہ کر دینا غریبوں پر لٹا دینا کہاں مشکل رہے گا اس لیے دعوت علیہ سے دل و دماغ کا ہر ریشہ میں پاکیز کی اور بانیدگی خود بخود عود کر آ جاتی ہے دل دماغ صاف و شفاف ہو جاتی ہے جس سے اللہ کا ہر فیصلہ ماننا حق کہ اپنی جان سے بھی گزر جانا آسان ہو جاتا ہے آج کا معاشرہ آج کی حکومت کہاں دھوس دھاندلی کہاں پکڑ دھکڑ سے جبری طریقوں سے قوانین کا نفاذ اور کہاں قلب و نظر احساس و شعور سے قبولیت قوانین علائی کا جذبہ و شوق دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں یہ تب ہی ہے جب آپ رب کی حاکمیت اور اپنی بندگی کا حقیقی احساس دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتار چکے بس رسول خدا نے توحید کی دعوت اور عبودیت کو صرف نفل واجب اور فرد کے سجدوں تک ہی محدود نہ رکھا دعوت توحید اور عبودیت کو صرف نفل فرد اور واجب تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنی تمام عبادات و معاملات اقتدار اختیار کی کلی باغ دور اپنے رب کے حوالے کرنے کا احساس اس دعوت کے ذریعے انسانوں کے دل دماغ میں راست کر دیا انسان کو انسان کا خدا بنانے کی بجائے انسان کو رب کا غلام اور بندہ بنا دیا جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت محمد تیار کرنے اترے تھے وہ معاشرہ اخلاقی طور پر بھی گراوٹ کا شکار تھا پہلی چیز جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ بہمی جنگ و کتال میں شریک تھا دوسری چیز جو میں نے عرض کی کہ بہمی جنگ و کتال سے ہٹاتے اور عرب عرب قومیت کا نعرہ دیتے دوسری چیز جو میں نے عرض کی وہ اخلاقیات کی بات تھی کہ قوم کو قوم کے دل دماغ میں رسول اللہ اسی چیز جو ہے وہ اخلاقیات کی ہے پہلے دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے دو معاملات ارد کر دیے وہ معاشرہ اخلاقی طور پر نہایت گراوٹ کا شکار تھا اخلاقی پستیوں کی حد تو یہ تھی آٹھ دس افراد یہ بھی وہاں ایک نکاح کی قسم تھی سوچی تھی آٹھ دس افراد کی ایک ٹولی کسی خاتون کے گھر پر اجتماعی دستک دیتی وہ سب کا استقبال کرتی یہ عمل کچھ معیوب بھی نہ ہوتا بچے کی پیدائش پر وہ خاتون جس مرد کا نام لیتی اسے بچے کا باپ قرار دے دیا جاتا اسے بھی نکاح کی یہ قسم ہی سمجھا جاتا شراب و شباب قتل و غارت میں نام رکھنا احساس برتری کا ذریعہ تھا قتل و غارت کی شراب و شباب کہ میرا نام ہے اس میں اس پر بھی احساس برتری رسول خدا اپنی شاندار شرافت والے ماضی کی بدولت قوم کو اخلاقیات کا درس دیتے جب شراب و شباب کی پستیوں سے قوم نکل آتی قتل و غارت کا نشہ کافور ہو جاتا قوم باہم شیر و شکر ہو جاتی خود بخود قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو پہچان لیتی کلب و نظر سے رسول خدا کو اپنا قائد مان لیتی تب رسول خدا دعوت توحید دیتی مکہ کی گلیوں میں وہ کانٹے وہ گالیاں وہ مجنون وہ جادوگر کے الزامات شیب ابھی طارم کا قید کھانا وہ طائف کے پتھر وہ بلال کا تپتی ریت پہ تڑپنا وہ انگاروں پہ گھسیٹا جانا وہ ابو کہافہ کے بیٹے کا مار کھا کر بے ہوش ہو جانا مذہب بن عمیر کا ننگے بدن در بدر کر دیا جانا کم از کم یہ سب تو نہ ہوتا مگر رب جانتے تھے عکیلے کی اینٹ اور بنیاد سے جو عمارت کھڑی ہوگی اس کا سر آسمانوں کو چھوئے گا اس کی گہرائی سمندروں کو ناپے گی اس کی وسط افلاق کا احاطہ کرے گی عقیدہ قومی اقتصادی اخلاقی بنیاد رکھے گا عقیدے کی عقیدہ جو ہے وہ قومیت کی بہترین وحدت امت کی بہترین اقتصادیات کی اور بہترین اخلاقیات کی بنیاد رکھے گا وہ الگ الگ عمارتوں پہ وہ عمارتیں نہیں کھڑی کی جا سکتی جو عقیدے کی بنیاد پر یہ ساری خوبیاں پیدا ہو جائیں مگر صبر آزما مرائل سے گزرنے کے بعد جب عقیدہ توحید الوحیت اور آبدیت کا احساس دل میں راسخ ہو گیا عقیدے کی سند انہیں حاصل ہو گئی ہاں سا قدر جب انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا اللہ اکبر کبیرہ جب انسان نے معرفت خدا بندی جب انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا بندگی صرف اسی رب کی ہے جب انسان خواہشات نفسانی کی غلامی سے اور اپنے ہی جیسے انسانوں کی بندگی و عقائی سے آزاد ہو گیا لا الہ الا اللہ دل پر نقش ہو گیا روم و فارس کی تہذیبوں کا ہر اثر دل سے خود بخود نکل گیا قومیت کا زہر دلوں سے نکل گیا اب جو جھنڈے کے نیچے تھے سب ایک قوم ایک خاندان یوں ایک خاندان بن گئے نیا اسلامی معاشرہ ایک جماعت محمد ترتیب پا گئی ظلم و جور لوٹ خسود سے پاک یہ معاشرہ تھا یہ نظام الائی تھا جس میں عدل و انصاف پوری طرح جلوہ گر تھا اس عدل و اعتماعیت کی بنیاد توحید تھی اس کا اصلاعی نام اسلام تھا نفوس صدر گئے اخلاق نکھر گئے افراد سمر گئے خاندان بدل گئے معاشرہ چمک گیا پھر ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ چند مثالوں کو چھوڑ کر تازیر و حدود کے نفاذ کی ضرورت ہی پیش نہ جو واقعات پیش آئے وہ بھی حکمت ان میں بھی حکمت خدا بندی تھی کہ خود رسول خدا ان احکامات و امور کو اپنی نگرانی میں سر انجام دے ڈالیں تاکہ رہتی دنیا میں ایک مثال قائم ہو جس پر حد لاگو ہوئی ان کی بھی توبہ ایسی قبول ہوئی کہ آمنا کے, کے در یتیم تاکہ رہتی دنیا میں ایک مثال قائم ہو جس پر حد لاگو ہوئی ان کی توبہ ایسی قبول ہوئی کہ آمنا کے دور یتیم پکار اٹھے اے عمر اگر ان کی توبہ پوری میں تقسیم کر دی جائے تو کا کوئی ایک فرد بھی جہنم نہ یہ سیاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان توحید کی بنیاد پر جو محنت ہوئی عقیدے کی بنیاد پر جو محنت ہوئی ذات خدا کے وجود کو جس قدر اس دور کے انسانوں نے مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے قبول کیا ایک ایک حکم پر عمل پیرا ہوئے لہٰذا اگر کہیں چھوٹی سی غلطی سرزد بھی ہوئی ہے تو اس میں بھی حکمت خداوندی کا پورا پورا معاملہ موجود تھا اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی کرنا چاہ رہے تھے آنے والی انسانیت کے لیے کہ دیکھو رسول خدا کے دور میں بھی ہوا تو حد اور سزا ان پر نافذ کی گئی اور سزا کیسی نافذ کرنی ہے اور اس سزا کے طور پر دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کیا موجود ہے یاد رکھیں اگر دعوت دین کا یہ محمدی کافلا اس انداز اور قربانیوں کے اس پیمانے پر کھڑا نہ ہوتا تمام جھنڈے پھینک کر ایک جھنڈا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا جھنڈا بلند نہ کرتا اس قدر اونچے معیار کی جماعت جماعت محمد قطن تیار نہ ہو یہی دعوت قومی لباس میں قومی نعرے کے لباس میں اقتصادی اصلاحات کے منشور میں اصلاحی مہم کے کالم میں اٹھائی جاتی تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ دیگر جھنڈوں اور دیگر نعروں کا رنگ بھی مخلوط تو شامل ہوتا تو نتیجہ وہ نہ ہوتا جو چشم فلک نے دیکھا سامعین گرامی قدر رسور خدا کی تیرہ سال کی دعوتی دور ال ایمان کے قلوب وذہان پر اللہ کی وحدانیت و حاکمیت کا نقش ثابت کرتا ہے تبدیل و انقلاب کے بنیادی راستے کی تعلیم دیتا ہے اور وہ تبدیل و انقلاب کا بنیادی راستہ جو مکمل طور پر توحید کا رنگ لیا دوسری پگڈنڈیوں پر, پر جانے سے سراہ منع کرتا ہے مشکلات کتنی بھی ہوں اسی راستے پر جمے رہنے کی تلقین کرتا ہے ہم اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو توحید علاحی کے تمام پہلوؤں پر ایمان لائیں توحید کو حقیقی طور پر سمجھیں مانیں من پسند توحید اور اپنی اپنی توحید قبول کرنے کی بجائے خدا اور رسول کی تعلیم کردہ توحید پر ایمان لائیں اور توحید کی دعوت کا توحید کی بھی دعوت کا توحیدی راستہ اختیار کریں پگ ڈنڈیوں سے نہیں ادھر سے نہیں ادھر سے نہیں پہلے یہ پھر وہ یہ نہیں بلکہ توحید کی دعوت کا توحیدی راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی دعوت کے بعد جو, جو نتائج حاصل ہوئے کہ آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی موجودگی میں جس جماعت کو جو کمالات و صفات حاصل ہوئی مان لیا اس قدر نہیں لیکن وہ پورا پیمانہ وہ پورے پیرامیٹرز موجود ہیں جن کو اختیار کر کے آپ بہرحال موجودہ زمانے کے لیے موجودہ دور میں ایک بہترین جماعت محمد کو کھڑا کر سکتے دوستو وعدہ فرمائیں کہ ایسا ہی کریں گے توحید کے دائی بن جائیں گے اور توحید کے دائی بن کر ہی دنیا میں اپنی ایک ایک فرد تک توحید کی دعوت پہنچائیں گے ایسی توحید جہاں عبادات کا تعلق بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہو حاکمیت کا تعلق بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہو معاملات کا تعلق بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہو نہ ہم معاملات میں اللہ کی ذات سے دور ہٹیں نہ عبادات میں اللہ کی ذات سے دور ہٹیں نہ اپنے اخلاقیات میں اللہ کی ذات سے دور ہٹیں تجارت تاجر ہوں یا آجر ہوں معاملات اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑے رکھیں اسی میں دنیا اور آخرت کی ساری کی ساری بھلائیاں اسی میں موجود ہیں اسی توحید میں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید توحید سمجھنے کی توفیق طا فرمائے اور توحید پہ عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے اس درس کو بار بار سنیے پھر آگے پہنچائیے خود سمجھیے سنیے بار بار سنیے سمجھنے کی کوشش کیجیے اور پھر اس دعوت کو ہر ایک فرد تک اپنے ہر مومن بھائی مسلمان تک پہنچائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین